منولا تو قدیم سد اللہ اللہ المار رشدنا وز نام شرورا اللہ حق حقرخ نا رل با پا پم وچتے اللہ وفقنا لما تحب تو حب و تردو اللہ موفق نا ان کی مدین کلمتی اللہ موفق ناانوجاہد فی سبیل کب اموال نا و انفسنا اللہ مرزک نا شہادت آمین نشست میں سورہ حجرات کی پہلی آیت پر کسی قدر گفتگو ہو چکی ہے اور یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ مبارک کا اسلامی ریاست کے دستور کی دفعہ نمبر ایک کی حیثیت رکھتی ہے لا یدی اللہ و رسول مت آگے بڑھو یا مت آگے بڑھاؤ اپنی رائے یا اپنی پسند کو اللہ اس کے رسول سے اس کی صحیح ترین تعبیر جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں وہ دفعہ ہے جو پاکستان کے دستور میں ہمیشہ سے موجود رہی ہے پہلے وہ صرف ڈائریکٹو پرنسپلز میں تھی اس کے بعد کچھ پارشلی آپریٹو ہوئی ہے اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو مجھے ابھی کرنی ہے کہ نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی اس میں اب میں سب سے پہلے جو بات ارض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مثبت اسلوب کی بجائے منفی اسلوب اختیار کرنے کی حکمت کیا ہے مثبت اسلوب یہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی پیروی کرو اے مسلمانوں اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر کاربند رہو یہ مثبت اسلوب ہے یہاں منفی ہے لا تو قدمو اللہ و رسول مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے مت آگے بڑھاؤ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے اس منفی اسلوب میں بڑی گہری حکمت ہے اور اسی لیے میں نے یہ عرض کیا تھا اور اپنا یہ تاثر اور اپنے احساسات آپ کے سامنے رکھے تھے کہ جس شخص نے بھی وہ دفعہ جو ہے اس کے الفاظ کوائن کیے اور معین کیے کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپبلن ٹو دی قرآن سنلہ یہ اس کی صحیح ترین تعبیر ہے یہاں بھی منفی اسلوب ہے یہ نہیں کہا گیا کہ یہاں قانون سازی صرف قرآن اور سنت کی بنیاد پر ہو سکے گی یہ اور انداز ہوتا کہ اس ملک میں اس ریاست میں قانون سازی صرف قرآن اور سنت کی بنیاد پر ہو سکے گی یہ نہیں کہا گیا کہا یہ گیا کہ یہاں قرآن اور سنت کے منافی کوئی قانون شادی نہیں ہو سکتی اس منفی اسدو میں بڑی حکمت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے مباحات کا دائرہ بہت کھل گیا ہے ہیں صرف کہ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے اس کے اندر اندر مباحات کا دائرہ ہے اگر طے یہ کر دیا جاتا کہ قانون صرف کتاب و سنت کی بنیاد پر بن سکتا ہے تو ہر قانون کے لیے لازم ہو جاتا کہ پہلے اس کے لیے کوئی بنیاد کتاب و سنت میں معین کی جائے اگر کوئی بنیاد آپ کو سراحت کے ساتھ نہیں مل رہی ہے تو گویا کہ قانون سازی کا راستہ بند ہو گیا دروازے بند ہو گئے آپ کے ہاتھ بند گئے کوئی قانون سازی اب نہیں ہو سکتی جب یہ کہا گیا ہے کہ کتاب و سنت کے منافی جب تک کسی شے کو ثابت نہ کیا جائے کہ یہ حرام ہے اس وقت تک یہ وبا ہے اس کا دائرہ جو ہے وسیع ہے تو لیجسلیٹو جو ایک فیلڈ ہے وہ ایک دم کشادہ ہو گیا ہے آپ کے لیے قانون سازی کا دائرہ بہت کھل گیا ہے اس لیے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دین میں اصل جو ہے وہ اباحت ہے اس کے کیا معنی ہے یہ قانونی اور فکی زبان ہے ہر شے مباہ ہے جب تک کہ وہ حرام ثابت نہ کر دی جائے یہ نہیں ہے کہ ہر شے حرام ہے جب تک کہ اسے حلال ثابت نہ کیا جائے ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے اگر ہم یہ کہیں کہ ہر شے حرام ہے جب تک کہ اس کی حلت کی دلیل موجود نہ ہو تو گویا کہ حلال کا دائرہ بہت تنگ ہو جائے گا حرام کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا جب یہ کہا گیا کہ ہر شے حلال ہے مباح ہے جب تک کہ اس کی حرمت ثابت نہ کی جا سکے اب گویا کے محرمات کا حرام چیزوں کا دائرہ محدود ہو گیا اور مباحت کا دائرہ کھل گیا اس اعتبار سے صحیح ترین اسلوب یہی ہے دستوری اور قانونی زبان میں کہ لا تو بین مون اللہ و نو لیجسلیشن مل بی دن، اس سے در حقیقت میں چاہتا ہوں کہ ایک عام تصور جو ہے ہمارے مذہبی طبقات میں اس کا ازالہ ہو جائے وہ بڑا غلط تصور بیٹھا ہوا ذہنوں میں کہ شاید اسلامی قانون جو ہے وہ تو بس پورا کا پورا مدون موجود ہے اب کسی لیجسلیشن کی کسی قانون سازی کی ضرورت ہی نہیں ہمارا عام آدمی یہ سمجھتا ہے اس لیے کہ ایک بات جو ہے بہت عام ہو گئی ہے الحمدللہ کہ وہ ایک بڑی عظیم حقیقت ہے کہ اسلام ایک مکمل ذات حیات ہے لیکن اب اس کا یہ مفہوم اگر لیا جائے کہ ہمارا جو قانون مدون شکل میں موجود ہے وہ گویا کہ ہر اعتبار سے مکمل ہے اور اس میں اب کسی اور اضافے کی گنجائش ہی نہیں ضرورت ہی نہیں تو یہ بہت بڑا موالکہ ہے لیجسلیشن کی ضرورت ہے مباحات کا دائرہ بہت وسیع ہے نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اس کے اعتبار سے جو بھی اسلامی ریاست اب اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ پاکستان کو ایک حقیقی مانی میں اسلامی ریاست بنا سکے اگر صحیح مانی میں اسلامی ریاست یہاں قائم ہوتی ہے تو لیجسلیٹو پروسیس تو جاری ہوگا اس لیجسلیٹو پروسیس ہی کا نام اب یہاں اجتہاد ہوگا اس لیے کہ قانون سالی جو کرنی ہے اس میں جب حدود معین ہو گیا کہ کتاب و سنت کے منافی نہ ہو تو گویا کہ اب جو بھی کوشش کرنی ہے اجتہاد کے معنی کوشش کرنا جوہت سے بنا جہاد کا رفظ جوہد سے بنا اشتہاد کا رفظ جوہد سے بنا ہے اشتہاد باب افتعال ہے اپنے اوپر مشقت جھیلنا اجتہاد افتعال تو گویا کہ یہ جو اپنے اوپر مشقت جھیلنا ہے اس لیے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ جو نئے مسائل پیدا ہوئے ہیں جو نئی صورتحال ہے نیو سچویشن جو ڈیولپ ہوئی ہیں ان میں شریعت کا وہ منشا کیا ہوگا کیا قانون سازی کی جائے کہ جو شریعت کے دائرے کے اندر اندر رہے اور شریعت کے جو بھی ڈائریکٹو پرنسپلز ہیں شریعت کی جو بھی حکمتیں ہیں نہ وہ مجروح ہو اور نہ ہی قانونی اعتبار سے کتاب و سنت کے حدود سے تجاوز ہو یہ اشتہاد ہے اور اس دمن میں اب میں عرض کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال کی وہ رائے صد فیصد درست ہے جو انہوں نے ریکنسٹرکشن میں ظاہر کی ہے دو الفاظ میں یہ چاہتا ہوں کہ دو اصطلاحات تو جو مولانا مودودی کی ہیں اسلامی ریاست کی تعبیر کے لیے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں دو اصطلاحات جو علامہ اقبال نے اختیار کی وہ بھی آپ کے سامنے رکھ میرے نزدیک یہ چاروں اصطلاحات صحیح مولانا مودودی نے ایک اصطلاح استعمال کی اسلامی ریاست کی تعبیر کے لیے کہ یہ تھیو ڈیموکریسی ہے یہ نہ تھیوکریسی ہے نہ ڈیموکریسی ہے تھیوکریسی کا مطلب ہوتا ہے مذہبی طبقے کی حکومت وہ اسلام میں کوئی مذہبی طبقہ نہیں نہ کوئی برہمنزم ہے نہ کوئی پاپائیت ہے نہ کوئی پریسٹ کلاس ہے کچھ نہیں لہذا تھوکریسی اسلام میں نہیں علامہ اقبال نے بھی کہا تو صحیح کہا قائد اعظم نے بھی کہا تو صحیح کہا صحیح بات ہے اسلام میں کوئی تھوکریسی نہیں لیکن اسلام میں ڈیموکریسی بھی نہیں میں یہ مانا کہ جو ڈیموکریسی کا اصل اصول ہے وہ تو ہے پاپولر ساورنٹی حاکمیت جو ہے وہ عوام کو حاصل ہے اور عوام کی لیجسلیٹو اتھارٹی ایبسلوٹ ہے اس کے نمائندے جو چاہے قانون بنائے اس میں کوئی ریفرنس نہیں ہوگا کہ فلاں مذہب سے یا فلاں آسمانی کتاب کی روح سے فلاں حرام ہے فارمڈن ہے کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا عوام کے نمائندے ہیں پارلیمنٹ ہے اس کی اکثریت جو چاہے قانون بنا دی تو ڈیموکریسی جو ہے وہ مبنی ہے پاپولر سوورینٹی کے کانسیپٹ پر اس اعتبار سے اسلام کی اسلامی ریاست مرمجہ معنی میں ڈیموکریسی نہیں ہے اور چونکہ یہاں کوئی مذہبی طبقہ نہیں لہٰذا چوکریسی بھی نہیں البتہ دونوں کا ایک ایک جز اس میں شامل ہے تھیو ڈیموکریسی تھیو ایلیمنٹ کیا ہے کتاب و سنت کے احکام اللہ اس کے رسول کے احکام یہ اس کا تھیو ایلیمنٹ ہے یہ اس کا مذہبی حصہ ہے کوئی فرد نہیں کوئی طبقہ نہیں کوئی کلاس نہیں لیکن احکام اللہ کے احکام اللہ کے رسول کے احکام ان سے تجاوز نہیں کیا جا سکتا یہ تھیو ایلیمنٹ ہے اور ڈیمو ایلیمنٹ کیا ہے کہ اس کے اندر اندر اس دائرے کے اندر جو آزادی دی گئی ہے امروہ یہ مباہات کا دائرہ جو ہے یہ امروہم ہے اور امروہ شورا بینہم ہوم یہ جو معاملہ ہے اس میں باہمی مشورے سے طے کر اس میں کسی کو اتاریٹیٹو انداز اختیار کرنے کا حق حاصل نہیں کوئی شخص نہیں ہے جو اپنی رائے کو لوگوں کے اوپر ٹوس سکے کسی شخص کو ڈکٹیٹ کرانے کا جو ہے حق حاصل نہیں ہے کتاب و سنت سے دلیل لائے اور منوالے اپنی بات مباحات میں اکثریت کی رائے ہو اس کو قبول کر لیا جائے گا تو اس اعتبار سے یہ اس کا ڈیمو ایلیمنٹ ہے وہ اس کا تھیو ایلیمنٹ ہے تو تھیو ڈیموکریسی کی اصطلاح اور نہ نے وضاح کی اور صحیح دوسری اصطلاح انہوں نے استعمال کی ہے پاپولر وائسچیڈنسی ایک ہے پاپولر ساورنٹی ڈیموکریسی کا بنیاد، بنیادی اصول اسلام میں خلافت ہے حاکمیت کی بجائے انسانوں کے لیے خلافت ہے انی جائزوں سے خلیفہ لیکن یہ خلافت اب اسلام میں سوشل ایوولوشن کا جو پروسیس چلا ہے اس کے رو سے اب یہ خلافت شخصی نہیں ہے جب تک نبی نبوت کا سلسلہ جاری رہا نبی شخص خلیفہ ہوتا تھا اللہ اس لیے کہ جو حاکم ہے اصل اللہ اس کے ساتھ ہاٹ لائن اس کی اسٹیبلشڈ ہے اس کی طرف سے کام آ رہے ہیں لہذا وہ خلیفہ ہے اپنی ذات میں یا داود و انا جالنا کا خلیفہ تنفی لاروس ہے داود ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا زمین میں جو بھی نبی ہے وہ خلیفہ ہے جیسے کہ ایک بڑی پیاری حدیث سے حضور کی کہ کانت بنو اسرائیل تصوص و حمل بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی علما خلا نبی یوں نبی جب بھی کسی نبی کا انتقال ہو جاتا تھا اس کی خلافت اس کا اس کا خلیفہ ہوتا تھا کوئی دوسرا نبی تو یہ تار جو ہے وہاں جڑا رہا مسلسل رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ خلافت ابھی گویا کہ شخصی ہے نبو انبیاء کے لیے تھی لیکن حضور پر نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد اب یہ پاپولر وائس کرنسی ہے یہ کامن ویلت ہے مسلمانوں کی یہ خلافت اس دی کامن ویلت آف مسلمس یہ مسلمانوں کا باہمی اختیار ہے کہ وہ باہمی مشورے سے امرو ہوم شورا بینا ہم اپنے معاملات کو اپنے باہمی مشورے سے طے کر لیں اور اس میں میجورٹی ووٹ میں کوئی حرج نہیں جب مباحت میں سے چوز کرنا ہے یہ بھی مباح ہے یہ بھی مباح ہے اس میں سے چوائس کرنا ہے میجورٹی ووٹ سے کر لیجیے کوئی حرج نہیں اس اعتبار سے یہ دو اصطلاحات اور علامہ اقبال کی دو اصطلاحات کیا ہیں ریکنسٹرکشن میں انہوں نے کہا ہے ریپبلیکن فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ اسلام کے مزاج سے بہت قریب ہے ست فیصد درست ہے یہ وہی معاملہ ہے یہ اس کا ڈیمو ایلیمنٹ ہے امروہم سورہ بین اوم ہے یہ خلافت جو ہے پاپولر ہو گئی ہے یہ عوامی ہے شخصی نہیں ہے یہ لوگوں کے باہمی مشورے سے چلنے والا معاملہ ہے تو ریپبلیکن فارم آف گورنمنٹ یہ ریکنسٹرکشن میں بہت صحیح بات کہی علامہ اقبال نے اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اب اشتہار تھرو پارلیمنٹ ہوگا یہ بات بھی سب فیصد درست ہے لیکن اس کا ایک مفہوم وہ ہو سکتا ہے کہ جو مغالتا آمیز ہو میں چاہتا ہوں کہ اس کی بھی وضاحت ہو جائے یہ نہیں ہے کہ اشتہاد کرنے کا حق جو ہے وہ پارلیمنٹ کو حاصل ہے اگر ایسا ہوگا وہ میں بعد مرض میں کروں گا کہ پھر اس کا تقاضا کیا ہوگا اصل میں مراد کیا ہے مراد یہ ہے کہ اشتہاد کرنے کا حق تو ہر مسلمان کو حاصل ہے باقی آپ اصول معین کریں گے صاحب علم ہو صاحب تقویٰ ہو لیکن یہ سب ڈائریکٹو پرنسپلز ہیں. اصل میں تو ہر مسلمان کو حق حاصلے کا اشتہاد کرے لیکن کس کا اجتہاد نافذ ہوگا اس کا کون معاملہ طے کرے گا نافذ تو کوئی ایک ہی اجتہاد ہوگا ایک اجتہاد فلاں کر رہے ہیں وہ فلاں عالم دین کا اجتہاد ہے فلاں عالم دین کا اجتہاد ہے فلاں دانشور جو ہے وہ اشتہاد کر رہے ہیں فلاں وہ فقیر کر رہے ہیں سوال یہ کہ کس کا اجتہاد نافذ ہوگا قانون کا درجہ کون سے اشتہاد کو حاصل ہوگا اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی بشرتے کے وہ مباح ہو وہ شریعت کے حدود سے تجاوز نہ کر رہا ہے اس کے میں سادہ ترین مثال دیا کرتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ کہیں رشتہ کرنا ہے آپ کو اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کرنا ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ مباہات کا دائرہ کتنا وسیع ہے ہر مسلمان عورت جو کسی کے نکاح میں نہ ہو اور چند رشتے ہیں کہ جو محرمات اب دیا ہے ان کے سوا تمام دنیا کی مسلمان عورتیں جو ہیں مباح ہیں اس کے لیے کہ ان سے وہ شادی کر سکتا مباہت کا دائرہ بہت وسیع ہے لیکن کس سے شادی ہوگی پھر یہ باہمی مشورے سے طے ہوتا ہے گھر والے ہیں بڑے ہیں بزرگ ہیں یہ ان کے مشورے سے طے ہوگا لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ مشورہ یہ نہیں کر سکتے کسی محرمات اب دیا میں سے کسی کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ یہ طے کر لیں کہ فلاں سے شادی ہو جائے جبکہ شریعت نے اس کو محرم قرار دیا ہو اس کو حرام قرار دیا ہو اس سے نکالنا ہو سکتا ہوگا وباحات کے اندر اب اس میں جو امن سوال پیدا ہوتا ہے میں یہ مسائل پر ذرا تفصیل سے گفتگو کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ مسائل ہے کہ جو ذہنوں میں بہت سا خلجان جن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے یہ کون طے کرے گا کہ آیا کتاب و سنت کی حدود سے تجاوز ہو گیا یا نہیں ہو گیا یہاں ہے اصل میں سارا کرکس آف دی میٹر جسے ہم کہیں گے یا اصل جو بھی پھیر ہے یا جو بھی جو ٹریکی معاملہ ہے جو پیچیدہ مسئلہ وہ یہ ہے اس میں بلکہ میں علامہ اقبال کی رائے سے اختلاف کر رہا ہوں علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن میں سجیسٹ کیا ہے کہ علماء کا ایک بورڈ ہونا چاہیے کہ جو پارلیمنٹ کو گائڈ کرے کتاب و سنت کے بارے میں یہ اپنی جگہ پر تو بات بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے لیکن سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہوگی آیا علماء کی رائے بائنڈنگ ہو جائے گی پارلیمنٹ پر اگر علماء کی رائے بائنڈنگ ہو گئی پارلیمنٹ پر تو پھر تو علما کی اصل حکومت ہو گئی پھر یہ چوکریسی بن گئی اور اگر وہ بائنڈنگ نہیں ہے تو پھر وہ ایک مشورہ ہے پارلیمنٹ قبول کرے نہ کرے اب اس کے بعد چیک اینڈ بیلنس پھر کون سا ہوگا پارلیمنٹ نے علماء کے بورڈ کی جو سفارشات رد کر دیا قانون اپنا بنا دیا اب آگے بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے یا نہیں کسی اور جگہ کوئی قدغن ہے یا نہیں علماء کے بورڈ کی سفارشات تو صرف سفارشات کے درجے میں تھی تو چلاچی یہی ہمارے ہاں ہوا ہے کیونکہ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ شاید واحدی ملک ہے جو چونکہ اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا اسی لیے یہاں پر قرارداد مقاصد بھی پاس ہو گئی پھر یہ کہ ان مسائل پر گفتگو ہوئی ہے یہ عملی مسائل ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں علماء بورڈ تشکیل دیا گیا تھا باقاعدہ دستورسا اسمبلی کے ساتھ لیکن سوال یہی پیدا ہو گیا تھا کہ اس کی سفارشات بائنڈنگ ہوگی یا نہیں ظاہر بات ہے کہ اگر بائنڈنگ ہو گئی تو ڈیموکریسی کی نفی ہو گئی روح اصل مجرو ہو گئی اور اگر اسے بائنڈنگ نہیں کرتے تو ان کی حیثیت جو ہے بس وہ تو فائلوں کے امبار لگتے چلے جائیں گے جیسے کہ آئیڈیولوجیکل کاؤنسل جو ہے جو قائم ہوئی ہمارے ہاں اور جس پر کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہیں اس کی سفارشات کے فائلوں کے اخبار لگتے چلے گئے ہماری جو وزارت قانون ہے اس کے دفاتر میں الباریاں بڑھتی چلی گئی ظاہر بات ہے کہ اس میں سے کوئی شہ جو ہے بائنڈنگ تو ہے ہی نہیں تو حل کیا ہے اب دو ہی حل بنتے ہیں ایک ہل تو وہ ہے جس آج بہت سے ہمارے یہاں دانشور بعض احباب ایسے بھی کہ جو بہرحال کچھ نہ کچھ اپنی شکل اور وضاقہ کے اعتبار سے مذہبی مزاج کے لوگ بھی ہیں لیکن بڑے کھلے ذہن کے لوگ ہیں بہت لبرل لوگ ہیں بعد وہ اضرات ہیں کہ جو وزاقع کے اعتبار سے بھی وہ کوئی مذہبی لوگ نہیں ہے لیکن دانشور تو ہیں ان میں, میں سمجھتا ہوں اس وقت سر فہرست جو ہے خود علامہ اقبال کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال ہیں دانشور ہیں اس ملک کے اندر ایک مسلم حیثیت کے مالک ہے پھر علامہ اقبال کے فرزند ہونے کے اعتبار سے ان کی حیثیت اور بھی زیادہ ہے ان کا جو کہنا ہے کہ پارلیمنٹ ہی کو آخری اختیار ہونا چاہیے میں اس کو ایک درجے میں تھیوریٹیکلی نظری اعتبار سے قابل تسلیم مان سکتا ہوں بشرتے کے پھر یہ طے کر دیا جائے کہ پارلیمنٹ میں صرف علماء جائیں گے اس لیے کہ تو ٹیکنیکل ایشو ہے کوئی شے کتاب و سنت کے حدود سے تجابس کر رہی ہے یا نہیں کر رہی جس شخص نے علم دین حاصل نہیں کیا اسے کیسے معلوم ہوگا جبکہ اس کی رائے وہاں پر کاؤنٹ کی جائے گی اکثریت سے فیصلہ ہو جائے گا اکثریت کے فیصلے میں بسا ایک شخص کی رائے فیصلہ کن ہو جاتی ہے وہ تو ادھر اکیاون اور ادھر انچاس یا پچاس اکیاون بھی ہو تب بھی ہے کہ اکیاون کی رائے کے مانی گئی تو معلوم ہوا ایک ہر رائے اس میں انتہائی مؤثر اور فیصلہ کن ہو سکتی ہے تو کوئی بھی رائے وہاں ایسے شخص کی نہیں ہونی چاہیے جو کتابوں سننے سے واقف نہ ہو اگر ایسا کیا جائے تو پھر وہ روح عصر جو ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں زمانے کا تو تقاضا جو ہے وہ پھر مجروح ہو جائے گا پھر تو پارلیمنٹ کا بیس جو ہے بہت محدود ہو جائے گا بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ووٹ بھی صرف وہی دیں جو صاحب علم ہوں اس لیے کہ وہی تو چنیں گے انہیں انہیں گیس کرنا ہے انہیں ایسس کرنا ہے کہ کوئی شخص کتاب و سنت کی کہ مہارت رکھتا یا نہیں رکھتا تو کم سے کم اسے خود بھی تو کچھ نہ کچھ کتاب و سنت کا عالم ہونا چاہیے یہ رائے قائم کرنے کے لیے کہ فلاں جو ہے وہ کتاب و سنت میں مہارت رکھتا یا نہیں رکھتا اس اعتبار سے تو پھر وہ روح اثر جو ہے اس کے تقاضے بالکل مجرور ہو جاتے ہیں اور وہ پھر بہت محدود بن جاتا ہے بیس پر. پاپولر جو ہے اس کے اندر سوورنٹی کو تو خیر چھوڑ دیجئے پاپولر پارٹیسپیشن بھی نہیں رہتی عوامی سطح پر ان کا کوئی عمل دخل سرے سے رہتا نہیں اب دوسرا راستہ ایک ہی ہے اور وہی راستہ ہے کہ جو کچھ پابندیاں لگا کر لے کے نظری اعتبار سے صحیح تھا قدم کے جو اٹھایا ہے ضیا الحق صاحب نے اور وہ یہ کہ یہ کام عدلیہ کے حوالے کیا جائے ہائر کورٹس سپیریئر کورٹس کے حوالے کیا جائے ٹیکنیکل ایشوز ہیں وہاں پر بال کی کھال اتاری جا سکتی ہے ہر چیز کی ہندی کی چندی کی جا سکتی ہے خوب بہسیں ہو سکتی ہیں علماء جا سکتے ہیں تمام ٹیکنیکل معاملات جو ہیں ان کو پوری طریقے سے فیش کیا جا سکتا ہے لہذا عدالت سپریئر کورٹس اگرچہ جو دو قدم اٹھائے جو قدم اٹھایا ضیاء صاحب نے اس میں تو دو اعتبارات سے غلطی ہے ایک تو یہ جو میں عرض کر چکا ہوں کہ پابندیاں لگا دی اسے تو گویا کہ غیر مؤثر کر دیا ڈیفنگ کی ہو کر رہ گئی ہوں وہ, وہ تو کچھ ایسی چیزیں کہ جن کا کوئی بھی زندگی کے معاملات میں کوئی بہت گہرا اور مؤثر جو ہے عمل دخل نہ ہو صرف وہی دائرہ کار رہ گیا شریعت کورٹ مالی معاملات نہیں رہے آئلی معاملات نہیں رہے یعنی یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک موٹم ہے سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں ارض کیا تھا کہ اجتماعی زندگی کا نقطہ آغاز جو ہے وہ تو رشتہ اجتواج ہے خاندان کا ادارہ وجود میں آتا ہے اب اس کے لیے بھی قانون جو ہے اس کے معاملے میں شریعت کورٹ کے دائرے سے بہت سارے معاملات اور مالیات وہ اہم ترین مسئلہ ہیں آج کی زندگی کا بین الاقوامی سیاست بھی جو ہے وہ اقتصادیات کے گرد گھومتی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آج کل ٹریڈ وار شروع ہوئی ہے امریکہ کے اور یورپ کے باوجود تو معلوم ہوا کہ یہ تو اصل چیزیں جو ہے بین الاقوامی سیاست میں بھی فیصلہ کر ہیں۔ تو ان کو بھی دائرے سے خارج تو اس اعتبار سے ایک تو یہ لمیٹیشن جو عائد کی گئی دو ہتکڑیاں دو بیڑیاں دوسرے یہ کہ اس کا رتبہ جو ہے عام دوسری کورس سے کم کر رکھا گیا اس کے ججز کی اپوائنٹمنٹ اور پھر ان کا ڈسمسل وغیرہ کے قوانین جو ہیں قواعد اس کے اعتبار سے اس کا وہ مقام اور اس کا وہ وقار نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے اس اعتبار سے ان دونوں چیزوں کو ختم کر دیا جائے تو میرے نزدیک پھر اصولی بات یہی ہے کہ کتاب و سنت کے تجاوز ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا کسی معاملے میں کوئی واقعی واقع اجتہاد ہے اجتہاد تو تب ہی کہلائے گا جبکہ وہ کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر ہو یا یہ کہ اس سے تجاوز کر گیا ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ عدلیہ کے حوالے کیا جائے البتہ یہ کہ اس میں ضرورت ہوگی کہ ریویو کی گنجائشیں کافی رکھی جائیں اس لیے کہ ٹو از ہیومن وہ جو ججز بیٹھے ہوں گے وہ بھی انسانی ہوں گے ان پر بھی مختلف اوقات میں مختلف اثرات جو ہیں وہ پڑ سکتے ہیں ان سے اپنی خطا بھی ہو سکتی ہے تو اس طرح, طرح نہ سمجھا جائے سیکرو سینٹ بنا دیا جائے کسی چیز کو کہ ایک دفعہ فیصلہ آ گیا تو بس ابادی ہے ریویو کی گنجائش اس میں کافی رہنی چاہیے باقی یہ کہ اصل معاملہ یہی ہے کہ جو جدید تصور ریاست ہے اس کے جو تین آرگنس ہیں ایگزیکٹو اور لیجسلیچر اس میں دستور کی کسٹوڈین جو ہے وہ اعلی عدالتیں ہوتی ہیں جو بھی شہری حقوق ہے جن کی ضمانت دستور میں دی گئی ہے اگر ان کی کہیں خلاف ورزی ہوتی ہے تو عدالت کا کنڈا کھٹکھٹایا جاتا ہے اسی طرح اگر یہ دفعہ موجود ہے نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپبلن ٹو دی قرآن دی سننا تو پارلیمنٹ میں بحثیں ہو رہی ہیں گفتگویں ہو رہی ہیں قانون بن گیا ہے اشتہاد کر دیا پارلیمنٹ نے لیکن آیا یہ اشتہاد واقع تن اجتحاد ہے یا یہ کتاب و سنت کی حدود سے تجاوز کر گیا ہے اس کا فیصلہ اعلی عدالتیں کریں گی لیکن وہ اعلی عدالتیں قانون سازی نہیں کریں گی وہ تو صرف یہی ہے کہ کسی قانون کو کللی یا جزوی طور پر قرار دے دیں کہ یہ کتاب و سنت کے منافی ہے اس کی فلاں دفع یا یہ پورا قانون وہ کل آدم ہو جائے گا لیکن پھر رجسٹریشن جو ہوگی پھر قانون سازی پارلیمنٹ کے تھرو ہوگی اور اس کا پھر منطقی طور پر ایک نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمام جو جماعتیں ہوں گی پارلیمنٹ میں خاص طور پر حکومتی پارٹی وہ علما کا اپنا بورڈ بنائے گی تاکہ پہلے سے وہ ایکسرسائز ان فیوٹلٹی ثابت نہ ہو کہ ساری محنت بھی کریں ایک بل پاس بھی کروائیں قانون بنوائیں اور وہ یہ کہ اگر ہم نے پہلے سے احتیاط نہیں کی ہے اور کتاب و سنت سے کی حدود کو ملحوظ نہیں رکھا ہے تو کوئی بھی شہری ہے وہ جائے گا عدالت کا کنڈا کٹکھٹائے گا اور اسے نن کروا لے گا تو پھر وہ پہلے سے احتیاط کریں گے یہ تو گویا کہ خود بخود جب ایک چیز چل پڑتی ہے تو پھر اس کے تقاضے اور اس کی احتیاطیں جو ہیں وہ خود بخود منوز رہنی شروع ہو جاتی ہیں یہ تو ہوگا گویا کہ سیلف ایڈجسٹنگ پروسیس لیکن بنیاد اس کے سوا کوئی نہیں اب میں اس کے حوالے سے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک دوسری آیت لانا چاہتا ہوں کہ جو اس پر میرے نزدیک نہاج پروفاؤنڈ ہے پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دستوری اور قانونی اعتبار سے تو سورہ حجرات کی آیت نمبر ایک یادین تو قدم اللہ و رسول لیکن اس کا آپریٹو عملی حصہ کیا ہوگا اس کی شکل کیا ہوگی وہ اس آیت میں ہے سورہ نساء کی آیت نمبر انسٹھ ہے ویسے تو دو آیتیں ہیں یہاں دیکھیے یہ ہے وہ پازیٹو انداز جس کا میں نے ذکر کیا تھا جب اس کی تعمیل ہوگی اس دفعہ کی تو وہ گویا کہ یہ اصول ہے جو سورہ نسا کی آیت نمبر انسٹھ میں آئے ہیں یا یادین منو اتی اللہ وتی ال رسولہ و اول المر منکم کم فعن تنازع تم فی شن فرد اللہ و رسول ان کن تم تو منون اب اللہ ولیومل آخر ظال کا خیروم راسن اتاوین اہل ایمان ابھی اب مثبت انداز ہے اہل ایمان اتات کرو اللہ کی اور اتات کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے میں سے المر کی پھر اگر تم کسی معاملے میں جھگڑ پڑو تنازعہ ہو جائے اختلاف ہو جائے تو لوٹا دو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر یقینا یہی راستہ بہتر بھی ہے اور نتیجے کے اعتبار سے عمدہ ہے یہ آیا مبارکہ جو ہے اس اعتبار سے بہت پروفاؤنڈ ہے ذرا غور کیجیے اتیوتین ادارے یہاں آئے ہیں اطاعت جن کی گویا کہ کی جا سکتی ہے اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت اول من منکم کی اتاد جو بھی حکام تم میں سے ہوں اس میں سب سے پہلے میں اس تیسرے کو نوٹ کر لینا چاہتا ہوں قرآن مجید نے کہیں یہ معین نہیں کیا کہ یہ اولو الامر کیسے وجود میں آئیں گے انسٹال کیسے ہوں گے کوئی الیکشن ہوگا کوئی مشورہ ہوگا کوئی سلیکشن ہوگا کوئی نامزدگی ہوگی کیا ہوگا کہیں نہیں طے کیا خود خلافت راشدہ میں ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نامزد نہیں کیا مسلمانوں نے باہمی مشورے سے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنا لیا حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ نامزد کر دیا مشورے سے کیا لیکن نامزدگی ہو گئی حضرت عمر نے کچھ فیصلہ نہیں کر پائے کہ کس کو وہ نامزد کرے تو 6 افراد کا ایک بورڈ بنا دیا بلکہ شاید آٹھ افراد کا یا چھ کا بہر ایگزیکٹ سینس مجھے اس وقت یاد نہیں ہے چھ سات افراد کا کہ وہ طے کریں گے اپنے میں سے کسی کو وہ معین کر لیں پھر حضرت علی کا جو ہوا ہے معاملہ وہ چونکہ فتنے کا وقت تھا کہ اوس تھا اور اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا حادثہ فاضیہ ہوا تھا اس کی وجہ سے بڑے ابنارمل حالات تھے لیکن بہرحال ایک اعتبار سے مشابے ہو گیا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی اسی کے گویا کہ مشابه حضرت علی کی بھی ہے کہ وہ بھی بہرحال مسلمانوں کے مشورے سے ہوئی یا کسی نامزدگی سے نہیں ہوئی تو یہ چار ہمارے سامنے یا تین کہہ لیجیے تین مختلف جو ہے راستے ہمارے سامنے آئے پھر ایک راستہ بعد میں آیا ہے اور اس پر ہمارے ہاں فوکہ نے پھر باقاعدہ ایک رائے ظاہر کی ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر متغلب ہو کوئی متسلط ہو جائے کوئی ایک شخص ہے وہ اپنی طاقت کے بل پر آ کر حکومت کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے اب کیا, کیا جائے یہ نہ نامزد کیا گیا نہ باہمی مشورے سے ہوا نہ کچھ ارباب حل عقد نے اسے معین کیا نہ مسلمانوں کے استصواب سے ہوا وہ تو اپنے طاقت کے بل پر آ گیا متغلب متسلط اس کا کیا کیا جائے اس میں اگرچہ بہت ہی توہین آمیز الفاظ اپنے ایک مضمون میں اختیار کیے ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے مجھے دکھ ہے اس پر فوکہ نے اس میں رائے دی ہے کہ متغلب بھی اگر مسلمان ہے تو اس کی اطاعت بھی جائز ہے اگرچہ کوشش کی جانی چاہیے اس کو بدلنے کی لیکن بہرحال لازم نہیں فرض نہیں کیا گیا ہے اس لیے کہ اگر فرض کر دیا جاتا پھر تو کسی متغلب کی اطاعت جو ہے جائز نہ رہتی اور پھر ہر وقت جو ہے بغاوت لازم ہو جاتی اور یہ پریکٹیکل مسئلہ نہیں ہے پرگمیٹک انداز ہے فکہ اسلام کا انہوں نے جو حقائق ہیں اور جو بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے عملی اس کو پیش نظر رکھا ہے اسے لازم قرار نہیں دیا ہے واجب قرار نہیں دیا ہے اور اس کی اطاعت بھی جائز ہوگی اس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس عیسائیت نے صرف ایک شرط معین کی منکم ہونا چاہیے مسلمان منکم سے باہر نکل گیا تو پھر گویا کہ وہ اس فہرست سے خارج ہو گیا اس کے بعد تو پھر مسئلہ دوسرا ہے آپ مجبور ہیں کوئی غیر مسلم حکمران آ گیا ہے غیر مسلم کوئی قوم آ گئی ہے اس نے آپ کو غلام بنائی وہ بات دوسری ہوگی لیکن اس آیت کے دائرے سے اب مسئلہ خارج ہو گیا اس آیت کے دائرے میں رہے گا منکم انل امر منکم جبکہ وہ صاحب امر تم میں سے ہو تو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اپنے میں سے صاحب امر یہ جو میں نے اتنی مفصل بحث کی ہے وہ اس لیے کی ہے تاکہ یہ بات بھی سامنے رہے کہ حکومت کیسے بنے المر کیسے وجود میں آئیں اس کا تعلق ہے سوشل ایولوشن کے پروسس سے یہ ابھی پروسس جاری تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ ارتقاء جو ہے تمدنی ارتقاء کا عمل جاری رہا ہے لہذا یہاں کوئی شکل معین نہیں کی گئی بالکل وہ مثال جو میں نے بعد مواقع پر پہلے بھی دی ہے کہ میں نے سنا یہ ہے کہ چین میں ایک روایت تھی یہ چینیوں کے ہاں عورت کا جو نسوانی حسن ہے اس کا ایک حصہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے ضروری کہ پاؤں چھوٹے ہوں تو بچپن میں ہی لوہے کے جوتے پہنا دیے جاتے تھے تاکہ پاؤں جو ہے بڑھے نہ پاؤں چھوٹا رہے اگر اسی طریقے سے اس وقت کوئی اصول معین کر دیا جاتا کوئی طریقہ کار کہ تم میں سے ہلول امر کیسے وجود میں آئے گا تو گویا کہ وہ لازم ہو جاتا اور یہ جو ابھی گروتھ ہو رہی تھی نو انسانی کے فکر میں اور تمدنی ارتقا میں جو ابھی پیش رفت ہو رہی تھی ان کو پھر اکوموڈیٹ کرنا ممکن نہ رہتا لہذا اس مسئلے کو قرآن نے ٹچ ہی نہیں کیا الامر کیسے وجود میں آئیں گے صرف ایک بات رکھی ہے المر بن کم یہ الی الامر تم میں سے ہونے چاہیے اب دوسری بات پر آئیے اطی اللہ و رسول بل امر بن نوٹ کرنے کی بات یہ کہ اتیو کا فیل امر دو مرتبہ آیا تیسری مرتبہ نہیں آیا حالانکہ دونوں دوسری شکلیں بھی ممکن تھی اتیو ایک دفعہ آ جاتا تو جیسے بریکٹ کے باہر کی ہر رقم جو ہے وہ بریکٹ کے اندر کی تمام رقوم سے زرم کھاتی ہے اطیو اللہ اور رسول اب اول الامر منکم تب بھی یہ تینوں کے اندر اطاعت آ جاتی اور آیا ہے اول الامر کے ساتھ جب اطاعت کا لفظ نہیں آیا تو گویا کہ وہی اطاعت کا سابق امر جو ہے وہ اس پر بھی اپلائی کر رہا ہے لیکن دو جگہ پر ریپیٹ کیا گیا ایک جگہ نہیں یہ بھی کسی حکمت کی بنیاد پر ہے یہ بھی ہو سکتا تھا یائی لذیذ آمن اتی اللہ <سؤال> وتی ہوں رسول اتیو بری لم تیسری مرتبہ بھی ہوا تھا لیکن دو ممکنہ صورتیں چھوڑ کر یہ شکل جو